ان الحمد نحمده ونعوذ من شرور انفسنا ومن من صلی الله عليه وسلم فَإِنَّ احسن الکلام کلام اللَّهِ وَأَحْسَنَ احسن الحدی مُحَمَّدٍ و محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و شر العمور محد صۃۃ فِن كُُُُُُُُُُ الُحدن بدا وكُُ البعطن ضلالہ وك اللالطن فنار اعودب المنشیفن الرضیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم وکال اللّہ سبحانہ وَطی قرآن المجید و الفرق الحمید وماطا کمرس فضو ومانحمن فنت و تق اللہ شدید القاب وکال وکال الله عليه وسلم فمن ربیغ ان سنتی فل مني روا الباری اللہ رب العزت كی ہمدو صنعت وسلح حمد و ثناء کے بعد لاکھوں کروڑو درد و سلام ہو امام الانبیاء سید کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولِ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اللہ کے دین کو اس دنیا میں نافذ کرنے کا جو اللہ سے عہد لیا تھا اس کو پورا کیا اور ایک ایک بات ایک ایک مسئلہ اپنی امت تک پہنچا دیا اس لیے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا اور کہا سورہ الحشر میں کہ ومن اطاکم رسول فقضو ہو ومن ہاکمََََََََََََن ہو فنت ہو بس میرا رسول جو تمہيں ديو سے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے بعد آ جاؤ و تقال اللّہ اللہ سے ڈٹتے رہو انَََ اللّہ شدید القاب بے شک اللہ کی پکڑ بہت مضبوط ہے آج کے معاشرے میں دیکھا جائے اگر نظر ڈالی جائے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں گے اور یہ بات آپ کو اکثریت میں ملے گی کہ بہت بم لوگ ہیں جو عطی اللّہ بعطی الرسول کی بات کرتے ہیں اور اکثریت ایسی ملے گی جو اپنے اپنے پیروں کی طرف اپنے اپنے مولویوں کی طرف اور اپنے اپنے فرقوں کی طرف دعوت دیتے ہیں اللہ پاک نے رد کیا فرقوں کا رد کیا فرمایا وا تسیموں بھی حبل اللہ کو اللہ کی رسی کو سب مل کے مضبوط تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو تفرقوں میں نہ بٹو اور نبی علیہ السلام کی وہ حدیث جو جامع ترمیزی کے اندر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہا کہ یہودیوں میں اکہتر ہوئے تھے نصارہ میں بہتر ہوئے تھے میری میں تہتر ہوں گے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سب کے سب جو بہتّر کے بہتّر ہوں گے سارے جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سی جماعت ہوگی کہ جو جنت میں جائے گی فرمایا وانا الہن یوم وانا صابح جس پر آج میں قائم ہوں اور تم قائم ہو اور آپ ایمانداری سے دیکھ لیجئے کہ آج کتاب و سنت پہ قرآن و حدیث پہ کون قائم ہے اور کون کتاب